حقي الحمد لله صلى على رسوله النبي الكريم اللهم امين الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سید یا حبی اللہ, و و اللہ و شاد آجے حضرا محمد اشرف شاکر آپ اللہ تعالی بار بار نا میں اپنے لا کے سب رکھے میں گل بولتا نہیں دوست اسرور تو آئے دن چاہتے سن جی اتنے سات اٹھ بار دے بھٹیا سانو ایک بار بھی نہیں دیں گے تو کہ یہ کہہ کے میں ٹال دیتا بھئی یہ لاہور ہے یہ سارا مرکز ہے یہ ہے خیر جنابوں ایک ایسا موضوع سناو لگا کہ تمام دوستوں واسطے سوائے انہوں نے جنہیں میرے کو سنیا باقی سب سے نو بالکل نیا ملا اگر میں یہ کہ ہر جملہ نوا ہونا ہے تو ان شاء اللہ علیہ. موجود عمومان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارچ اور صوفیاء کی برتری یہ تیسری جگہ پہ میں موجود آ رہے ہیں پہلی بار آبادی فروخت آباد بیان ہوئے دوسری بار آتی پورے ہوئے تیسری بار آ اللہ اُس سے مناسبت آیت کریمہ لا کی آیت تو موجود ہے تین بار حافظ عالم اور آشق حافظ حافظ قرآ عالم قرآن عاشق رب رارس نے یہاں تین پھر آشک برتری اور عزمت جہی ہے وہاں کرنا چاہیے دیکھا جائے اللہ سولہ فضل مد مذہب حق ہار سنت و جماعت دی حقانیت کے حقان نیت کیونیں آئی ارشان فرشاں اللہ سالہ نے ایک ہی مذہب جوڑا ہے جس مذہب کی صداقت واسطے پرانے مجید کا ایک ایک لفظ ہوا خیر تین وارس نے انہیں کیوں نبی اکرم نور مجسم اسکول اللہ علیہ وسلم وسلم تین صفات مبارکہ مبارکا نے جنہ کا اس آئےت قیمت اشارہ ملتا ہے یتلو علیہم ہم مومنہ کے رسول اللہ دی آیات دی تلاوت فرما تلاوت کا تعلق ہے الفاظ اور نہمنا تلاوت الفاظ بھی ہوتی میں الفاظ بزرگان کی الفاظ کی بجائے نظم بول قرآن وجیت کے لفظوں واسطے نظم اس واسطے بول دین کہ نظم دا معنی ہوتا ہے موتیاں نو لڑی مانا ہوں موتیا نڑی چکرونا لفظ معنی مانا ہے سٹنا لوگ بھی ماننا شاہ نیت نہیں ہوتی لیکن لفظ لفظ لحاظ بے ادبی والا مانا پایا جائے نظم ہے کہ گویا قرآن کے الفاظ موتی نے جیڑے لڑیے پروئے ہوئے تو نظم آ لفظ نظم آخان کوئی مطلب تھی سمجھا الفاظ تنار تعلق ہوں کہ تلاوت دا پڑھنا الفاظ ہی پڑھے ہے قرآن تلاوت نال تعلق الفاظ کا اور دوسری سفت جو سچ کی ہم نبی پاک کرتے ہیں پہلے تلاوت کر دیں قرآن بھی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 اس لیے مراد کی ہوں پاک کرا دل پاک ہوا دل یعنی یہ دا مطلب ہے پاک کرنا ہاتھوں نے نہیں پانی نے نہیں دل پاک ہونا اس پاک دل نے اگوں نہ پاک دل پاک کرنا تو تزکیے کا تعلق دل نہ ہوا تلاوت کا تعلق الفاظ ن تزکیے کا دل نہ وحمل کتاب والم تیسری شہ ہے قرآن کے بہانی اور آکام کی تعلیم آوه آوه. تعلیم کتاب و حکمت دی اس کا تعلق کے د علم ہو گیا علم کا تعلق اقل نہ ہو گیا ہاں علم کا تعلق تعلیم کا تعلق معانی اور احکام تعلیم کا تعلق معانی اور اور تین سفت ہو گئی الاوت اس کا تعلق الفاظ نال کھزکیا اس کا تعلق دل ن آپ کہ تس کیا جڑا اس دا تعلق ہے رب رحمانے اشک د عشک کا تزکیے دا تعلق کہ ہوا دل نال سے جوڑو دل نال تعلیم دا تعلق معانی اور احکام آکام تین سفتیں نبیری ہو گئی تلاوت تزکیا تعلیم تین ہی وارس بن گئے تین ہی پہلے بار اس تلاوت والے تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندہ پتہ ہے رسول دی تلاوت کتنی بے مثال تلاوت ہوئی ہے رل سکتی ہے تلاوت انہوں دے نے دے. الفاظ اترن اور الفاظ نزول الفاظ کا ہوتا ہے تعلق الفاظ ہے الفاظ اترتے رسولت من مطلب سمجھایا جا اور دل کے جی شہد ہے تعلق عشق وہ نہ سمجھایا جا پڑھایا جا وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے موجود ہی ابتدا مشکل ہوتی ہے جس لے کے ٹوٹا ہے پھر سوکھا ہوں تلاوت کا تعلق کھڑے ہوا الفاظ کا تزکیے کا تعلیم کا مان اور احکام آکام صدقے زیادہ راس کریم نے سمجھو اس راس کریم نے محل بنا تلاوت کا محل ادھر تعلیم کا محل یا ان ہو کہ الفاظ محسوس کرنے اور محانی احکام محسوس کرنے قدرت نے اقل بنایا اور عشق درد سوگ واسطے اس رات پاگ نے دل بنایا دو چیزاں ان تین چیزاں دا محل نے درد سول اور عشق واسطے کی بنے دل الفاظ سے معنی واسطے تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے عشق کا تعلق یہ کیفیات نفسانیہ میں سے ہے عشق درد سول جڑا ہوتا ہے نا دل کیفیات کیفیت ہے اقل دیفیات دی چو رب العالمین نے بنایا علم تعلیم اقل واسطے سمجھ آ رہی نہیں سست سست لگتے پیو میں لبنے ان شاء اللہ لذیذ چکنا جڑا بیٹھنا ہوں یہ اگلا یہ بلا پی آ جڑی گل آنی ہوتی ہے نا وہ بھی ٹر جی ہے اگلے ہوش اپنا قائم رکھ سبھالنے لوک شوق نہ تو پھر یہ نہیں نکلتا سینے چمال کے ہوں ونڈ ویکو تلاوت ہندی زبان نالے لیکن تلاوت کا تعلق جہاں الفاظ والے وہ محفوظ اکلے تعلیم کا تعلق مان یا احکام نہ محل اللہ سال نے اقل نسکی تعلق دل عشق درد سوز اللہ سال نے دل واسطے بنایا سڈا کلنگر اقبال موٹے جلب ہوں پانچ دل کی سمجھ آؤ گا اقبال فرماؤں برا نمان برا نمان لڑا آزما کے دیکھ اسے برا نمان لڑا آزما کے دیکھ اسے سرنگ دل کی سرا بی کی مادوری یادر ایک بارمار ہے میں دل اجاڑ دل اجاڑ چڑھتے ہیں فرنگ دل کی خرابی سرد کی مامولی अकल नबाद करते लेकिन बाद चलाकी महान अकल न छात्र से चराक बना लेंगे दिल की दुनिया उजाड़ लें बार इशारा मारे तालीम का तालुक अकल इश्क का तालुक दिले फरंग को तालीम तो मिल सकती है पर इश्क तो लुक नहीं लभ सकते پیش کر دینا کلیم کملیا کے بیان کرکل بندی ادھر میں جانا چاہتا توڑنا قربان جا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سی سب سمندر جمع سن جے پورا اترن کی واری آئی دل دلے ہے جی واری علم آئی ہے اگلو دلے ہے دیواری آئی ہے تو ایسے ہی کہ سارے سمندر اللہ تعالی نے اتنے جمع فرما دیتے سن ہر سرکار سے جدو پرے نے اتیس چوتھی حکومت نے سوڑا کے وارس جدو پڑے چوتھی شہری ہے جن کو حکومت آخری نمی سونا ہار کمپنی سی لیکن اللہ تعالی نے اللہ کیوں بیان نہیں فرمایا دو بار فرولیت ہو سکتی ہے نبی وراثت نہیں ہو سکوں نہیں فرمائی नबी सल सरकार जो फैल वो बरतन आप अपने कई ऐसे खुश नसीब जिन्हें नबी पाग दिन तीन विरासत सीने महबूद किया नबी दे चार यार ने जिन्हों सब तो पहला सिद्धि के अक्तर دولت امانت دوسرے میں چوننی نہیں آ سکی اگر یہ وجہ کسے سننی اگلے دن میرا موضوع پرسوں لگا ہے وہ لوگ میں ادھر نہیں جانا چاہتا رات اتنے بیٹھا لیکن سن کے جاوا کئی ایسے جن واستوں محفوظ کی تین امانسا معرول فرمایا وہ نبی پاد مل او زیادہ سن صحابہ ایسے جنہوں گز اگاں جی وقت لگا ہے فانڈے بدلنے شروع ہو گئے خیر ہنجے آ گئے کئی پہلی دوسری دول سینے محفوظ کیا آخری کنیا پہلی تیسری سرکار میں بار اس بات کے اندر تقسیم ہو گئے کوئی کلا ہاسن بن گیا کوئی آلن بن گیا کوئی عاشق ہو گیا ملیلو. جہا نے اس طرح تینتا محفوظ کی اس طرح کے بہت ہی تھوڑے ہوں کہ آلہ حضرت پرلوں کہ میرے علی وہ دادا وہ لوگ نے جہے अल्फाज की विरासत भी महफूज करके इनकी विरासत भी महफूज करके इश्क की विरासत भी इस तरह के थोड़े ने सहाबा में पहुंचे तिने विरासतों महफूज करने گھٹ دے گئے گئے گئے اگا شربت لیا پھر ہوں وہ تھوڑے رہ گئے جنہوں سی رب واہدا شریف مولا نبی تین امانتوں بیاستا پیر چڑھتا ہوئے لیکن ہو سکتا کلا حاصل ہوا آشک ہولم ہو, ہو, ہو، ہو سکتا ہے حضرت سا میں سا اللہ کیشک سیکھنے واسطے او میرے کو سیکھنا سی نبی شریعت مسلے معلوم ہوا یہ ہو سکتا اللہ والے پیارے سرو لے توجہ نہیں فرمائی الا شری مولا نہیں ان بھی ہوا دنیا کے اندر یہ نہ خالی بغیر آشق نہیں ہوتے کدرت والا <سؤال> عشق بھی تو لے دے جی علم نہ بھی آئے عشق رہ سکتا ہے حافظ بھی نہ ہوش ہوے درد سروس کا بھرا ہو جمع کرنا بہت مشکل ہے بہت اور اللہ دا رہی ہوں سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ فرفری بیان کرنی اللہ دن فقیروں میں یہاں نے شان اچی کیوں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں پر اور آشکی رنگ یہ کی وجہ ہے آشک کیوں شان ہے سوفی داتا علی ہزیری ورگی فقیر کیوں اچی شان رکھنے اس واسی شان دوسو سارے پتنگ بادشاہ اکل وزیر دل بادشاہ الگ اکل وزیر دل, تے عشق دل, تے دل, دل, تے دل بادشاہ کتنے آل والے ہر دل بادشاہ ہوا سارے بدن کا دل والے بادشاہ ہو گئے سارے جگ دے بھی سر عشک نہ آئے بھی گمراہی جکل بھی گمراہی عشق کی سدھے یہ جب دل جا جائے دل میں بھی سیٹا کر سڑتا ہے اقلو بھی ستا کر سڑتا ہے علم بھی سدھے پا پا چ بندے رحمت بن جا ہے اقل میر مت بن جاش ہتا سا کلندر اقبال فرما جی آپ بولے سب کلندر ایک بال فرما اکلو دلوگا منش سے او ہے اس لیے اقل کا دل ساش پوچ نو بھی ساش پہ اگر عشق کی دولت نہ آئے علم بھی پٹا بہا چڑھتا ہے اقل بھی میرا در کر چڑ دے اس واسطے اکل تے علم جے کوئی عشق والا لب جائے یہاں تے علم والا چڑھتا لیا کتنے آنا دل سارے بدل دل سارے بدل کا بادشاہ دل سارے جگ رہے بادشاہ کر کے شیر پانی کے قدموں سما ہٹتے چای مولانا محمد عمر اکشر بھی صاحب رحمہ دا... اے؟ scriptures... God... اللہ ریوالور رکھتے ہوں سن شاہ صاحب کرم والے کول چلے گئے آپ نے پوچھا کر دے سو دشمنیاں والا وا تکری کار اصلا رکھنا پہنتا آپ گئے کمزوری ہے آ فرمے نے مولوی جی آ سا ڈنڈا لے لو جیتے رکھ دے دشمن اگے نہیں آ سکے آپ نے ویس لیا دل دالی کوئی خری مائل ویر آیا ساڈے بوے دیر جو نبی کیراست پا کر لے بیٹھے سن نگاہ فرمائی دل چسلے دا بھروسہ کٹ د ہوں صرف رب کا بھروسہ رہ گیا مولانا محمد انہوں نے شرمی صاحب اللہ نے زندگی بھر آپ ہی بہت گئے کوئی مار نہیں سکیا مار کو سن کے جا اللہ دیا بندہ قلم یہ گل پیا کرنا بدا دیا بندہ اقلو بھی سیدھے راؤ عشک پاؤن دل سیدے رو عشک سوچ بھی نگاہ کا منشی ہے اگلو دلو نگاہ نرش سے امر ہے عشق اس سبحان اللہ سب سے جام اللہ شریف مولا نے جس مذہب عشک والے رکھے لے اور سمجھ، علم بھی دا بھی دا کر کے مذہب کو سوا اسلام صحیح حدمت کی صحیح خدمت نہ کسی کی کرنی ہے کیونکہ درد والے عشق والے سوائے سنیا کو نہ نار تكبير الله لبيك يا, يا, يا, يا رسول اگلے دن بیان نہیں لیکن الصحابہ <سؤال> امام احمد کتاب کے اندر عبد اللہ <سؤال> موزانی فرماتے ہیں ان کا قول ہے موقوف روایت آپ فرماتے ہیں سدھی کے اکبر تو سارے تو نمازا رہے اگے نہیں نکل جاپا لیا جنہوں سلطان کا اوپر ہے ایمان سلامت اکل سیٹا ہو رہا ہے ہو رہی وہ ہی نہیں شرما درد پیدا کیونکہ فرشتوں کے کو مارفت بھی ہے محبت بھی ہے فرشتے درد تو خالی میں محبت ہے مارفت ہے پر درد نہیں کیوں درد کرنے کو بڑھتا ہے کیوں انسان کو درد ملے نے درد دل کے واضح پیدا کیا دل کے پیدا کیا انسان کو کے کچھ کروں اور درد کم بنتا ہے کلپیا کیفیا ترتیب چھوڑ محبت محبت ہر شہر لیکن درد کسی محبت ہر شہر ہر دلچے مگر درد ہے کدی بنتا ہے تھوڑے کی گل کر رہے ہزار معلوم ہوں گے ایک ہندی ہے علت ایک سبب علت اور معلوم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا سبب اور مسبب کے درمیان علت کا واسطہ ہوتا ہے ماں پیار ماں سینے پتر پیارے باپ پتر پیار کھڑے حضرت یادوبار حضرت یوسف کا پیار کھڑا ہے پر درد چلو بڑا ہے چلو یوسف اندام ہوئے मोहब्बत है मोहब्बत है थी। दर्द नहीं बनिया क्यों नहीं बनिया दर्द की अलावा जो दर्द पैदा होता है बीमारी कोई इलाज मंगे ना मंगे और गल ए मरीज आखे हमेशा ही रहे گل لیکن ہے بیماری پیڑ نشانیاں درد آ چہرہ پیلا پہ کدی خود ہو جاتا حرج بھی ہو جائے کر کے سیانے آگ لے چشم کے لوگ جی آلہ حضرت پہلے ساڑا بریلوار سنا تو کر دیا تبھی آتے نے تو کر دیا کبھی اگ کا علاج پر سر نہیں لگی تیری دبئی کام نہیں میری لگتا آج پوچھا جب ٹھنڈا ہوکا بھریا ہے نا مڑ کلے سڑے دی ہوا آئی मालूम है दर्द जले जिस सड़ी हवा की मतलब आह तकती निकली आठ ठंडी निकली कभी आंसू निकल पड़े समझनी लगी लगी इश्क जिन्हों haddi rakhaya ro kamyon बोलो जुदाई तो शिराब तो दर्द बन दे। अगली गलत अगली शायकी बनती दर्द बन दर्द पीड़े हटाव वास्ते बंदा इलाज हो के विसाल पैदा होता है जड़ा चुदा होया مثال کا شوق اٹھتا ہے تاکہ میری پیڑ ہٹ جائے درد کو شوق مثال اٹھیا شوق کے مثال کولب تو طلب پیدا ہوتی ہے رستہ تاکہ تلاش کر اس رستے تر کے رستے ترتا پھر منزل ملتی ہے مثال مل شریف شریف جی ہمیشہ مرفت محبت بناتے ہیں انسان کرد داستے جسم داتی جسم چاہیے جسم نے جاجہ نہیں کرنے تن اگر روح اس کو باہر ہو آہ! آہ! <متصفح> پھر رب سونے کی مارفت دي لطف لرف اتنے غفلت آتی دی غفلتاں کر کے روح آئی کھانے پینے یہ وہ بچہ جم دے درو لگ پڑھ اپنے آپ ضرورت جی اینج دا ہے نا کہ یہ ادھر غفلت ہو جاندی فراق سے جی لیکن درد ہر بندے لیکن جی اب تیلی کے مشالے لکھی ہوتی صرف دساو والا چاہیے ظاہر اس وقت ہو جس کو کہتے ہیں علم کی زبان میں بل اور بل فل تو جو پتھر لڑاؤ پتھر لیکن رگڑ لی رگڑ ڈال ظاہر ہونی ہے رگڑ ڈال ظاہر ہونی جدو سر اپنے روح نو چرد کوئی رگل والا لگ جائے پھر حضرت پیاریا درد آپ بھی روای جگ لو ظاہر روایاں روی جیسے مولا رو ان گل سنا سمجھوی روبال فرما جارے علاج آرو پی کے سوچنے مشہور شریف شریف شریف شریف شریف شروع بانسری فرما میرے شکایت پائی شا نو نو بھی فراق سے جائی نیجو کی جائی ن فرمانے بانسری بانس تھی جدو بانس تو ٹوٹی گئی لیکن درد کدو ظاہر کرتی ہے آپ نہیں ہوتی ہے جگہ روکتی کدو روکتی رکتے موڑیاں چاہیے سہاس چاہیے سراس نکل ادھر کوئی ایسا ہوا فرکے منک مارے جب آئیے جس بھی آئے کچھ ساتھ کتر آنا شرحا شرحا اگاروئر مینو سیلا جائزہ والا موری ہے. پھر میں دسا درد اپنے ہوں توجہ پر مثال ہے درد والے واسطے یہ انسان رب و شریف کی فت محبت کر जुदा हो गया लेकिन है छुपया होने दुख मुसीबत सीना मोरी मोरी चाहिए दूसरा हजत प्यार वर्गे को मोहम्मद करीम पाक वर्गा करीम दर्दवार جا نگاہ پھر ہو جان کے اپنے ترج کے عشق ظاہر کرے بلال ہوئے مرد بھی روب کو بیویاں بھی روڑ آشار بغیر مصیبت دکھا تکلیفی وے شہید ود سکھا سی درد سکھا ہو موڑ ادھر سائی کی نظر پہ جگہ ظاہر ہو رہا ہے سونے کے درد چاہیے جگ نہیں ہوتی دورا علی ملے دی دولت دب اٹھا جی جدائی نے مشال منگا مشال نے طلب تلب رستہ رستہ پاس محمد لسی بواف چلی فرمہ پاک نبی کا چھکے رستہ پاک نبی چھکے کوئی نام منظر پتنا فرداد نے پولی فصل جگتی ہے وہ شو زمین نہیں اگتی کس منت والی زمین کی مطلب آدھے وہ جی محنت کرو زمین برباد اس طرح نبی کا رشتہ چھ محنت کرے سامے بھیج کے چی اس واسطے تاکہ راتو نبی کا پڑے سب शौके विशाल तो शौके तलब उठे शौके तलब को तलब पैदा हो तलब तो रस्ता लगे रस्ता नदी का टुरेगा जेड़े सोने तो जुड़ा हो उ दिल गंबर ही लग जाना है عقل کے لیے عجیب گل ہے وہ سبق اقل والے سبق یاد ہوگی اگلے بندے نے جا چکی द होगा इशकाल बने हूं छुट्टी बंद बल्कि नहीं इश्कालूहे तो छुट्टी दे करते जे वेख देने इतने मौलवी बन के गल बन जाए बन के गल बन जानी जे वेखे इतने फकीर बन के गल बननी है हो सकता मेरे रंगे मोटे कपड़े पा के फकीर बनना कर <laughs> بگلا نہیں اے جگہ والے <تصال> رنگ نہیں بٹا کلی النگر اقبال فرماتا ہے اکل اارش بنا لے اکل اار ہےش بنا لے کش پیش بلا ہے رنگ نہیں بٹاش کو میں اگلے دن گیا میں گل کی جھنڈے دی میں سارے دن حمد نبی ہاتھ میرے سیب جنڈے کا رنگ کی رنگ مینو دس گا اس جھنڈے دا رنگ میں سب اللہ تلا عشک کا رنگ بے رنگ میں نال ہی میں پڑھیا بے رنگ رنگ رنگی میرا ڈھولر مائی بے رنگ رنگی وچ رنگ, رنگ دیرا ڈھولر مائی وہ رنگ, رنگ, رنگ د میرا ڈھولر مائی Shabbat Shaniy ar-Calais God جیسی تو بچہ ہے شریعت جیسی لیکن گل ہوئی ہے ایار ہے سو بنا لیتی ہے اکل ایار इश्क दिल करीम अकल नालीम कर अकल न इश्क दिल न करा पर जे ये दोवे बंटे रहश इत रवे इतना ना आवे ताता बन जा چڑھ کے ادھر آ جاوے تے اکل تے بھی گل بات کرے مجبو کو پڑھیا بھی ہو تاجا نے آخری وقت بڑے اقل جو سارے آرما دے سب لکھا بھلا گیت سجنے تم تم दम दम लो सावला दिल ल पवे तो आदमी समझ नहीं आई अगली गल सुन वारस ने सारे ने तिने जा वेखे ہر ایک رکھ ادب کر الفاظ آلم کی قدر کر نبی کا دل مفتا دشک کی قدر کر نبی سینے دا درد ضروری نہیں میٹرو دکانو گیٹرو جی سارے کرا سو نہیں بہتا تو پری ہوئی ہے کسی جگہ تو سبزی لگ لبنی پہ کسی جگہ سے جا کے گرم مسالہ ہوا پاسوں دال ہوسو چلو رڈا رو کے ہڈی بن جاتی ہے صا بہ کرام کا سمجھ میرے دور جو سارا کچھ سودا کٹ آئیے آئے کل بھی بڑا چھٹیا ہے جو ہے ادھر دیکھو سردار صدیق اکبر کی ایک گل سنی <laughs> ہے صحیح بالکل <laughs> <laughs> لیکن وچلی گل جی کرا وہ ان شاء اللہ بڑی سنی تسا آنی ہے لیکن جی گل ناشی نے کدی یہ ان نہیں سنی سرکار صلی اللہ وسلم نے جب فرمایا اب بکر کا مال جنہیں فائدہ دیا کسی نے ما آنا و مالی الا اللہ, اللہ. دے دے. اللہ, اللہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کے لیے ہی تو ہے یہ لام ہے ملکیت کا دوسرا معنی بن ہے حضور مال دے تو مارک مالک مالک بکر دی جان دے بھی تسی مالک جان دے مالک حضور یہ مال مالک بھی ہزور یہ گل کہ فر گئی بھائی جی وہ مالک ہے مطلب یہ نکلیا غلام مستفا نام رکھنا درست ہو گیا عبدل مستفا نام رکھنا درست ہو گیا سرکار نے کوئی مول تھوڑا خریدا کیوں فرمایا ہے ارد کیوں ہے کی میں اور میرا بال تھے ہی ملک جائے معلوم ہویا گل سمجھو اس کال سر منہ سی گل نکلی ہے سننی مذہب کیا <laughs> کہ نبی سمجھو ساری جان کا بھی مالک ہے کہ سال کا بھی ارشد باہر سورت سے نہ میں جدائی نہ کری حافظ دی توہین نہ کری آلو دی بےتی نہ کری کردار تو دور نہ ہوئی وہ مت مول آخ مینو کتاب آکیر نو बैठा किताब पढ़ कि के बैठा जेदार किताब दिल वाली किताब पढ़ी बैठा है फरमाई الندگ اقبال خواہ ہے اور خود صاحب پڑھ لیا پڑیا میرے لگا تھوڑا جہا تو بس اور فکیلا لوگ ہو گئے لبان در کوئی ہافل بن کے ادھر کوئی دوکھا لگ ہے اپنے آپ دوسرے پاسوں نبی دوسری وراثت لبی دی بھی راست دی وہ دی تازی لیکن ایک حافظ کی بھی ضروری عالم کی بھی لیکن ایک گل دن چکی اس حافظ یا عالم کو نہ جانی جا درد والیاں کا دشمن بنا ل दर्द की दौलत ही होना कुछ बख्शना दौलत बख्शना दुश्मन ली तुम अलग सलाम कर आलमा अलग सलाम कर पर जोड़े कम अल कम दर्द आदा दर मुखालफ ना बनावा شکوار کا توجہ نہیں فرپائی سنگی سی باقی تک علم کے مارے لیکن جدویا ناشک شوقال میں نکلو ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں اس مذہب حق آئے جماعت صداقت کیوں ہے سچی کیوں؟ دل کا سچا کیوں سچاجو یا اے خود دل والے یا کسے دل والے گلام بندہ اننا دے نہ دے دے دے جائے جی میرے بندے الحمد بے دل والے جی دل, دل والے مغر چلنے والے سونے نبی صلی اللہ تو بعد نبی دی وراثت نہیں مل جی ادا سودا لب جائے ہوگی لیکن سارا سودا میرا مطلب ہے سبزی نہ لوگ ٹماٹر نہ لوگ مرچ مسالہ وغیرہ لیا سبزی نہ یہ سارا کچھ ہے وہ تا کر کے پہلو اللہ پڑھتے حافظ کسے بن جانا عالم بن جانا شریعت پڑھ لینی پڑھن تو بعد امام گزالی ورگے بھی نے علم پڑھ پڑھ سارے جگنے بہ گیا پر فرمایا دل سکون نہیں آیا اس لیے آیا جس جسے فقیرہ کول جا بیچا اس اسلے کچھ عرصہ گزاریا ہے فرمایا تو دل میرے نو اللہ تبارک و مطالعہ نے جی فیصلہ لکھ گیا راہ پایا خدمت منت ہے ہر جماعت ہر طرح کے تے میں جا کے تحقیق کی ویکاں نبیس کن سہی ہے دو دو. فرمایا جیسے اللہ در ہیں فرمایا پتہ لگا ہے نبیان کو دلیل, دلیل ہی آ دلیل یہ نبیا کو اللہ نبیا کو اللہ تے دے دے درد دی وجہ کو فکیر کوامتا کرامتا ٹولہ اتنی آ میرے بےلی نے جلال پرجٹ جلال پر جٹا کے بالی نے حالے جو نہ میرے گل سنائی سڈے پنڈ پنڈے سات برا ستے آپس جب لڑتے ہیں تو ہاتھوں مکے نہ نہیں لڑتے وہ دلتی مارتے دلتی انہیں آ سارے دادا جی سن اللہ کے فکیر وہ جا رہے سن رستے چ بی, بی مائی لوتی انہیں بابے ہوا کے گاٹے رسا میرے گھر اولاد کوئی نی دا تو گا نہیں میںرین سے تیری مہربانی نہیں بچے لے کے بے رب کوڑ آپ ماؤ درمان اچھا یہ نہیں کر سات چوڑیاں فر کے نا میری گولی نوا ریت دیا کھا دیا گوڑی بن مائی نے چوڑی پڑی ریت کی کی گوڑی گوڑی کھا گئی ستے چوڑیاں کھا گئی آ فرمانے لائی اچھا گوڑی کی سو بن کے گھول بل بن گئی ساتھی ہو گوڑی کی سو بنی گئی بی بی دی کھول گئی سات بال ہوئے ستے جی ہوں کیونکہ بابے نے گوڑی بار ڈر میرے پینے آخیا مردئی چک مردئی چاک مشہور جلال پور گٹر ہے میرے آخیا पिंदे सत्ते भा जो भी चलो जदों लड़न बचारे हाथ नहीं मार सकते मू शरीफ चो निकले लफद क्यों इन पूरे हो गए किसी होर पासे दिखते हो सकता होर पासे कोई इनकी बीबी شریف بھی بچی جاتی نہ ہوگی نہ جمع مسائل کرناب نوسل میں کرناب نو آخیا آخیا میری ایک آخیا محمد سے اچھا دینا محمد میری پیلی بھی کر کے آنا یہ کامل نبی لبنی جیتوں اجلیا کرمتا ہاں جی ہاتھ ہے اللہ سا کلندری کمال فرم ہے اللہ ارے بند and thy بدھ بارے دن دوں گا یار مسئلہ ہے رات کی تین بے ہوش ہو کچھ رہنا ساری رات میں لانگ جی فلم اسٹار شکر سیماج کل کتاب کر رہا ہے بھائی کر چیڑ مل گیا اگلے دن اکیر آہ دتا میں یار جی میں بولتا سا کسی دے چڑ دکھو رکھو باقی سونے کون کسی نے رکھ سکتا کسی نے بہت رکھ وہ ہوگی اس کو ہو جائے پار سکھ دل کے لوگ آ سب نو جانے نارائی تقدیر نارائی جی خالص سبحان